اور بے شک ہم نیبن اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں ستھری روزی عطا کی تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم انہی کے بعد بے شک تمہارا رب قامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑتے تھے